آہ, سیندور بٹ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ ہندوؤں کا ایک مذہبی شعار کہ پوجا پاٹ کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں سیندور ایک اورج قسم کا پاؤڈر ہوتا ایک ڈبیا میں جیسے بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں پیپل کے درخت کو بھی خدا مانتے ہیں بڑ کے درخت کو بھی خدا مانتے ہیں. تو جس جہاں سے پوجا جائے تو وہاں ایک چھوٹا سا بریکٹ بنا کر کے اور وہ ایک کٹوری وہاں رکھ دیتے ہیں. اب وہ درخت کی پوجا کرے گا اس طریقے سے پہلے ماتھے کو گلا کرے گا پھر یوں لگ کے سیندور میں انگلی ڈال کر اور یہاں ٹکلا لگائے گا ان میں بھی چونکہ فرقے ہیں یہ بعض اس میں ایسے بے وقوف کے وہ ایک سو گیارہ لکھ دیتے ہیں تین لائن لگا دیتے ہیں. اپنے ماتھے پر سمجھ گئے اور ہندو عورتیں جو ہیں وہ مانگ نکالنے کے بعد اس میں وہ سیندور بھرتے ہیں سمجھ گئے نا یہ ہندوانہ رواج اور رسم ہے کشکا تو علماء نے کفر لکھا ہے کشکا لگانا تلک لگانا یہ عموما ہمارے یہاں شادی بیاہ میں مسلمانوں بھی یہ رواج ہو گیا کہ وہ بھی تلک لگاتے ہیں کشکا لگاتے ہیں یہ تو اے, کافروں کا شعار ہے اور یہ شعار مذہبی ہے کیوں کہ پوجا پاٹ کرنے کے بعد کشکا لگاتے ہیں اس لیے یہ کفر ہے تو کسی زمانے میں ہم نے کو بہت پرانی بات ہے کہ مسئلہ بیان کی یاد ہماری کیسٹ میں کسی صاحب نے سن لیا تو سننے کے بعد ان کو یاد آیا کہ ہماری بیوی نے شادی میں قشقہ لگایا تھا تو بھی چاہے اپنی بیوی کو لے کر کے آئے تجدید ایمان کی تجدید نکاح کیا کہ آپ نے یہ بتایا کہ اس میں تو تجدید ایمان کرنی ہوگی کہ جس نے قشقہ لگایا تو یہ کفر ہے یہ ان کا مذہبی شعار ہے اس لیے یہاں تو اول تو سیندور ہے ہی نہیں میرے بھائی اور کہیں بازاروں میں بھی نہیں ملتا میرا خیال ہے سیندور ہاں کہیں مندروں میں آپ کو مل جائے گا تو آپ یہ مسلمان اب رواج نہیں ہے اس بات کا ہندوستان میں ابھی رواج ہے تو وہاں بھی خواتین کو تمام ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جو ہندوؤں کا شعار ہے لہذا مسلمان عورتوں کو بچنا چاہیے سندور سے جی